أعوذ بالله من ونضع اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر رائے اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے تولنے کے لیے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں وَلَقَدْ مُوسَى الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ لِّلْمُتَّقِينَ اور یقیناً ہم نے موسہ اور ہارون کو فرقان مطلب تورات اور روشنی عنایت کی اور ان متقین کے لیے نصیحت دی الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعِتِ مُشْفِقُونَ جو اپنے رب سے بند دیکھے جو اپنے رب سے بند دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَعْرَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَانْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور یہ قرآن بابرکت ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے پھر تم اس کے منکر ہو آتَيْنَا رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ اور بلا شبہ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی دانائی دی تھی اور ہم اسے خوب جاننے والے تھے وقومی ما انتم لها جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لیے تم مجاور بنے بیٹھے ہو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف الموازین میزان مطلب ترازو کی جمع ہے وزن اعمال کے لیے قیامت والے دن یا تو کوئی ترازو یا, یا تو کوئی ترازویں ہوں گی یا ترازو تو ایک ہی ہوگی محض تفخیم شان کے لیے یا تعدد اعمال کے اعتبار سے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے انسان کے اعمال تو آراز ہیں یعنی ان کا کوئی ظاہری وجود یا جسم تو ہے نہیں پھر وزن کس طرح ہوگا یہ سوال آج سے قبل تک تو شاید کوئی اہمیت رکھتا ہو لیکن آج سائنسی ایجادات نے اسے سمجھنا ممکن بنا دیا ہے اب ان ایجادات کے ذریعے سے آراض کا اور بے وزن چیزوں کا وزن بھی تولا جانے لگا ہے جب انسان اس بات پر قادر ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان اعمال کا جو آراض ہیں وزن کرنا کون سا مشکل امر ہے اس کی تو شان ہی علی کلنی شعی قدیر ہے علاوہ ازئیں یہ بھی ممکن ہے کہ ان آراز کو وہ اجسام میں بدل دے اور پھر وزن کرے جیسے کہ حادیث میں بعض اعمال کے مجسم ہونے کا ثبوت ملتا ہے مثلاً صاحب قرآن کے لیے قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا وہ پوچھے گا تو کون ہے وہ کہے گا کہ میں قرآن ہوں جسے تو راتوں کو بیدار رہ کر اور دن کو پیاسا رہ کر پڑھا کرتا تھا باوالِ مسند احمد پانچویں جلد صفحہ نمبر 348 اور صفحہ نمبر 352 وسلاً ابنماجہ حدیث نمبر تین اسی طرح مومن کی قبر میں عمل صالح ایک خوش رنگ اور معطر نوجوان کی شکل میں آئے گا اور کافر و منافق کے پاس اس کے برعکس شکل میں بہوال مسند احمد چوتھی جلد صفحہ نمبر 287 اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ آراف عرت نمبر سات کا حاشیہ القصطہ مصدر اور الموازین کی صفت ہے معنی ہے ذوات و قسط انصاف والی ترازو یا ترازویں پھر یہ تورات کی صفات بیان کی گئی ہیں جو موس علیہ السلام کو دی گئی تھیں اس میں بھی متقین کے لیے ہی نصیحت تھی جیسے قرآن کریم کو بھی آسمانی کتاب ان کے لیے نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ کس طرح بنے نصیحت یا ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس میں غور و فکر کیا جائے پھر یہ متقین کی صفات ہے جیسے سر بکرا کے آغاز میں اور دیگر مقامات پر بھی متقین کی صفات کا تذکرہ ہے پھر یہ قرآن جو یاد دہانی حاصل کرنے والے کے لیے ذکر اور نصیحت اور خیر و برکت کا حامل ہے اسے بھی ہم نے ہی اتارا ہے تم اس کے منزل من اللہ ہونے سے کیوں انکار کرتے ہو جب کہ تمہیں اعتراف ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ کتاب ہے پھر من قبل سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رشد مطلب ہدایت یا ہوش مندی دینے کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو عطائے تورات سے پہلے کا ہے جب کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے قبل ہی ہوش مندی عطا کر دی تھی پھر یعنی ہم جانتے تھے کہ وہ اس رشد کا اہل ہے پھر اتمثیل و کی جمع ہے یہ اصل میں کسی چیز کی ہو بہو نقل کو کہتے ہیں جیسے پتھر کا مجسمہ یا کاغذ اور دیوار وغیرہ پر کسی کی تصویر یہاں مراد وہ مورتیاں ہیں جو قوم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبودوں کی بنا رکھی تھیں اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے آیا کی سے اس میں فائل کا سیگا ہے جس کے معنی کسی چیز کو لازم پکڑنے اور اس پر جھک کر جم کر بیٹھ رہنے کے ہیں اسی سے اعتکاف ہے جس میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے جم کر بیٹھتا اور یکسوئی اور انحماق سے اس کی طرف لو لگاتا ہے یہاں اس سے مراد بتوں کی تعظیم و عبادت اور ان کے تھانوں پر مجاور بن کر بیٹھنا ہے یہ تم مطلب مورتیاں اور تصویریں قبر پرستوں اور پیر پرستوں میں بھی آج کل عام ہیں قبر پرستوں اور پیر پرستوں میں بھی آج کل عام ہیں اور ان کو بڑے اہتمام سے گھروں اور دکانوں میں بطور تبرک کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ آتا فرمائے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجدنا لها وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہیں کی عبادت کرتے ہوئے پایا تمین اس ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو قن انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے ربكم رب و على ذلكم من اس ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں بعد أن اور اللہ کی قسم تمہارے پیٹ پھیر کر چلے جانے کے بعد میں ضرور بل ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه چنانچہ اس نے ان کے بڑے بت کہ سوا ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں قَالُوا مَن فَعْلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ وہ کہنے لگے کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے بلا شبہ وہ ضرور ظالموں میں سے ہے قَالُوا سَمِعْنَا فَتَن يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُوا إِبْرَاهِيمِ بعض کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا اسے ابراہیم کہا جاتا ہے انہوں نے کہا پھر تم اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ دیکھیں ابراہیم انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے اس ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے لہذا تم ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف جس طرح آج بھی جہالت و خرافات میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو بدعات و رسومات جاہلیہ سے روکا جائے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کس طرح چھوڑیں جبکہ ہمارے آبا و اجداد بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اور یہی جواب وہ حضرات دیتے ہیں جو نصوص کتاب و سنت سے اعراض کر کے اپنے امام اور ان کی طرف منصوب فقہ سے چمٹے رہنے کو ضروری خیال کرتے ہیں پھر یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے اس سے قبل توحید کی یہ آواز ہی نہیں سنی تھی انہوں نے سوچا پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا ہے پھر یعنی میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ ایک ایسی چیز پیش کر رہا ہوں جس کا علم و یقین مشاہدہ مجھے حاصل ہے اور وہ یہ کہ تمہارا معبود یہ مورتیاں نہیں بلکہ وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان کا پیدا کرنے والا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں عزم کیا اور بعض کو مخاطب کر کے کہا بعض کہتے ہیں کہ آہستہ سے کہا جسے بعض لوگوں نے سن لیا وہ اعلم قید مطلب خفیہ تدبیر سے مراد یہاں وہ عملی سعی ہے جو وہ زبانی واز کے بعد تغیر منکر کے عملی اہتمام کی شکل میں کرنا چاہتے تھے یعنی بتوں کی توڑ پھوڑ پھر چنانچہ وہ جس دن اپنی عید یا کوئی جشن منا رہے تھے ساری قوم اس کے لیے باہر چلی گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جان کر انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا وہ فسرین کہتے ہیں کہ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں تاکہ وہ اس سے پوچھیں پھر یعنی جب وہ جشن سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ معبود تو ٹوٹے پڑے ہیں تو کہنے لگے یہ کوئی زارم شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے پھر ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام ہے نہ ہے وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے معلوم ہوتا ہے یہ اسی کی کارستانی ہے پھر یعنی اس کو سزا ملتی ہوئی دیکھیں تاکہ آئندہ کوئی اور یہ کام نہ کرے یا یہ معنی ہے کہ لوگ اس بات کو یہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بت توڑتے ہوئے دیکھا یا ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا ہے پھر چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا اگر یہ ٹوٹے ہوئے بت بول کر بتلا سکتے ہیں اگر یہ ٹوٹے ہوئے بت بول کر بتلا سکتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھو تو صحیح یہ بطور تاریخ اور تبقیت کے انہوں نے کہا ہے تاکہ وہ یہ جان لیں کہ جو نہ بول سکتا ہو نہ کسی چیز سے آگاہی کی صلاحیت رکھتا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا نہ اس پر علاح کا اطلاق ہی صحیح ہے ایک صحیح حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول بلفہ کبیرحم کو لفظ قذب سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے دو اللہ کے لیے ایک انی سقیم اور دوسرا یہی اور تیسرا حضرت سارا مطلب اپنی بیوی کو بہن کہنا بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھاون حال کے بعض مفسرین نے اس صحیح حدیث کو قرآن کے خلاف باور کر کے اس کا انکار کر دیا ہے اور اس کی صحت پر اسرار کو غلو اور روایت پرستی قرار دیا ہے لیکن ان کی یہ رائے صحیح نہیں یقیناً حقیقت کے اعتبار سے انہیں جھوٹ نہیں کہا جا سکتا لیکن ظاہری شکل کے لحاظ سے ان کو قذب سے خارج بھی نہیں کیا جا سکتا گویا قذب اللہ کے ہاں قابل مواخذہ نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ ہی کے لیے بولے گئے ہیں درآں حال یہ کہ کوئی گناہ کا کام اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر قذب ہونے کے باوجود وہ حقیقتاً قذب نہ ہو جیسے حضرت عالم علیہ السلام کے لیے عصا اور غوا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں حالانکہ خود قرآن میں ہی ان کے فعل عقل شجر کو نسیان اور ارادے کی کمزوری کا نتیجہ بھی بتلایا گیا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے دو پہلو بھی ہو سکتے ہیں مین وجہ اس میں استحسان اور مین وجہ ظاہری قباحت کا پہلو ظاہری قباحت کا پہلو ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اس پہلو سے ظاہری طور پر قذب ہی ہے کہ یہ واقعی کے واقعے کے خلاف تھا بتوں کو انہوں نے خود توڑا پھوڑا تھا لیکن اس کا انتصاب بڑے بت کی طرف کیا لیکن چونکہ مقصد ان کا تاریخ اور اس بات توحید تھا اس لیے حقیقت کے اعتبار سے ہم اسے جھوٹ کے بجائے ہم اسے جھوٹ کی بجائے اتمام حجت کا ایک طریق اور مشرقین کی بے عقلی کا اسبات بات اور اظہار کا ایک انداز کہیں گے علاوہ حدیث میں ان کذبات کا ذکر جس ضمن میں آیا ہے وہ بھی قابل غور ہے اور وہ, وہ وہ ہے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے روبرو جا کر سفارش کرنے سے اس لیے گریز کرنا کہ ان سے دنیا میں تین موقعوں پر لغزش کا صدور ہوا ہے درآں حال یہ کہ وہ لغزشیں نہیں ہیں یعنی حقیقت اور مقصد کے اعتبار سے وہ جھوٹ نہیں ہے مگر وہ اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ یہ باتیں جھوٹ کے ساتھ ظاہری مماثلت کی وجہ سے قابل گرفت نظر آئیں گی گویا حدیث کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کیفیت کا اظہار ہے جو قیامت والے دن خشیت الہی کی وجہ سے ان پر طاری ہوگی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں انکم آنتم پھر وہ اپنے نفسوں میں سوچتے ہوئے لوٹے اور باہم کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو تم میں سون چم پھر وہ شرمندگی کے مارے اپنے سروں کے بل اوندھے ہو رہے اور کہا بنا شبہ تو جانتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں من دون ما لا ينفعكم ولا يضركم اس ابراہیم نے کہا کیا پھر تم اللہ کے سوائے کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں افل ولما من دون ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے حرقوه تم انہوں نے کہا اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو اس ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ابراہیم ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا دل <الْأَخْسَرِين> اور انہوں نے اس ابراہیم کے ساتھ فریب کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں انتہائی خسارے والے بنا دیا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے وہ سوچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کو لاجواب ہو کر کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو جو اپنی جان سے دفع مذرت پر اور نقصان پہنچانے والے کا ہاتھ پکڑنے پر قادر نہیں وہ مستحق عبادت کیوں کر ہو سکتا ہے بعض نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ معبودوں کی عدم حفاظت پر ایک دوسرے کو ملامت کی اور ترک حفاظت پر ایک دوسرے کو ظالم کہا پھر پھر اے ابراہیم تو ہمیں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں جب کہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بولنے کی طاقت سے محروم ہیں پھر یعنی جب وہ خود ان کی بے بسی کے اعتراف پر مجبور ہو گئے تو پھر ان کی بے عقلی پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے بے بسوں کی تم عبادت کرتے ہو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں اپنی حجت تمام کر دی اور ان کی زلالت و صفاحت کو ایسے طریقے سے ان پر واضح کر دیا کہ وہ لاجواب ہو گئے تو چونکہ وہ توفیق ہدایت سے محروم تھے اور کفر و شرک نے ان کے دلوں کو بے نور کر دیا تھا اس لیے بجائے اس کے کہ وہ شرک سے تائب ہوتے الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت سخت اقدام کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنے معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے انہیں آگ میں جھونک دینے کی تیاری شروع کر دی چنانچہ آگ کا ایک بہت بڑا آلاؤ تیار کیا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ منجنی کے ذریعے سے پھینکا لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے برد و سلامتی بن جا علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی نہ فرماتا تو اس کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا اسی طرح اللہ نے اپنے بندے کو دشمنوں کی سازش سے ش... سازش سے بچا لیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اسے ابراہیم اور لوت کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی اور ہم نے اسے اسحاق بخشا اور یاقوب مزید دیا اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور ہم نے انہیں امام بنایا وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راہِ ہدایت بتاتے تھے اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنے نماز قائم رکھنے اور زکاة دینے کی وحی کی اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ ولوطن اتایناہو حکم و علم ونجیناہو من القطیہ التي کانت تعمل القباء انہم کانوا قوم سوء فاسقین اور ہم نے لوط کو حکم نبوت اور ہم نے لوط کو, کو حکم مطلب نبوت اور علم دیا اور ہم نے اس سے اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی وہ اس کے باشندے بدکاریاں کرتے تھے بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے اور ہم نے اس لوت کو اپنی رحمت میں داخل کیا بے شک وہ صالحین میں سے تھا اور نوح کو بھی یاد کریں جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے اہل مطلب مومنوں کو بہت بڑے غم سے نجات دی انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم کے خلاف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا بے شک وہ برے لوگ تھے لہذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وداود وسلیمان اذ يحكمان في الحلف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنمان حكمهم شاهدين اور یاد کریں داود اور سلیمان کو جب وہ دونوں اس کھیتی کی بابت فیصلہ کر رہے تھے جسے رات کو ایک قوم کی بکریاں چر گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے کے شاہد تھے ففہمناہا سلیمان وکلن آتینا حکما علما سخرنا مع داود الجبال يسمحنا والطیر وکنا فاعلین چنانچہ ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہر ایک کو ہم نے حکم مطلب نبوت اور علم دیا اور ہم نے داود کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے تھے وہ تصبیح کرتے تھے اور یہ ہم نے اور یہ ہم ہی کرنے والے تھے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ملک شام ہے جسے شادابی اور پھلوں اور نہروں کی کثرت نیز انبیاء کا مسکن ہونے کے لحاظ سے بابر بابرکت کہا گیا ہے پھر نحفی الطن زائد کو کہتے ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف بیٹے کے لیے دعا کی تھی ہم نے بغیر دعا کے مزید پوتا بھی عطا کر دیا حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادرزاد مطلب بھتیجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے شام جانے والوں میں سے تھے اللہ نے ان کو بھی علم و حکمت یعنی نبوت سے نوازا یہ جس علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے اسے عمورہ اور صدوم کہا جاتا ہے یہ فلسطین کے بحیرِ مردار سے متصل بجانب اردن ایک شاداب علاقہ تھا جس کا بڑا حصہ اب بحیر مردار کا جز ہے ان کی قوم لیواتت جیسے فعل شنی گزرگاہوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں پر آوازیں کسنا انہیں تنگ کرنا اور ریزیں پھینکنا وغیرہ اور ریزیں پھینکنا وغیرہ میں بدنام تھے بدنام تھی جسے اللہ نے یہاں قبائث مطلب پلیت کاموں سے تعبیر فرمایا ہے بالآخر حضرت لوت علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر کے یعنی انہیں بچا کر قوم کو تباہ کر دیا گیا پھر مفسرین نے قصہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ یہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھسیں اور اس کی کھیتی چر چک گئیں حضرت داود علیہ السلام نے جو پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والے لے لے کھیت والا لے لے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور فیصلہ دیا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں وہ ان سے انتفاع کرے اور کھیتی بکریوں والے کے سپرد کر دی جائے تاکہ وہ کھیتی کی آب پاشی اور دیکھ بھال کر کے اسے صحیح کرے جب وہ اس حالت میں آ جائے جو بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی تو کھیتی کھیتی والے کو اور بکریاں بکریوں والے کو واپس کر دی جائیں پہلے فیصلے کے مقابلے میں دوسرا فیصلہ اس لحاظ سے زیادہ بہتر تھا کہ اس میں کسی کو بھی اپنی چیز سے محروم ہونا نہیں پڑا جب کہ پہلے فیصلے میں بکریوں والا اپنی بکریوں سے محروم کر دیا گیا تھا تاہم اللہ نے حضرت داود علیہ السلام کی بھی تعریف کی اور فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو مطلب داؤد اور سلمان علیہ السلام دونوں کو علم و حکمت سے نوازا تھا بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر مشتد مصیب ہوتا ہے امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ صحیح نہیں کسی ایک معاملے میں دو الگ الگ متضاد فیصلے کرنے والے دو مجتہد بیک وقت دونوں مصیب نہیں ہو سکتے ان میں ضرور ایک مصیب مطلب درست فیصلہ کرنے والا ہوگا اور دوسرا مختی مطلب غلط فیصلہ کرنے والا البتہ یہ الگ بات ہے کہ مشتہد مختی عند اللہ گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ اسے ایک اجر ملے گا بلکہ اسے ایک اجر ملے گا کم ہے فلحیث بحوال تفسیر فتح القدیر پھر اس سے مراد یہ نہیں کہ پہاڑ ان کی تسبیح کی آواز سے گونج اٹھتے تھے کیونکہ اس میں تو کوئی اعجاز ہی باقی نہیں رہتا ہر کے ہر کے وما کی اونچی آواز سے ہر کے وما کی اونچی آواز سے پہاڑوں میں گونج پیدا ہو سکتی ہے بلکہ مطلب حضرت داؤد علیہ السلام کی تصبیح کے ساتھ پہاڑوں کا بھی تسبیح پڑھنا ہے نیز یہ مجازن نہیں حقیقتن ہے پھر یعنی پرندے بھی داؤد علیہ السلام کی پرسوز آواز سن کر اللہ کی تصبیح کرتے یا کرنے لگتے وہ یا تو مفتو ہے اور اس کا عطف الجبال پر ہے یا پھر یہ مرفو ہے اور خبر محظوف کا مبتدا ہے یعنی وہ قیر و مسخرات مطلب یہ ہے کہ پرندے بھی دعود علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے بہاور تفسیر فتح القدیر پھر یعنی یہ تفہیم حکم اور تصخیر ان سب کے کرنے والے ہم ہی تھے اس لیے ان میں کسی کو تعجب کرنے کی یا انکار کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں